إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونستغفره عليه ورعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سجئات عامالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبجله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبره ورسوله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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَخُولُوا قَوْلًا سَبِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْصِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَادَ فَوْزًا عَظِيمًا عباد فإن خير لهديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بجعة وكل بجعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع الذي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اب کیا نورما <مُبِينًا> محترم سامعین بزرگان نوجوان ساتھیوں یہ سورت سورت المسا کی آخری آیات میں سے ایک آیت میں نے تلاوٹ کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے خطبے کا جو موضوع اور عنوان ہے کسی آیت سے معصوب ہے کہ اللہ رب العادمین نے قرآن پاک کو نور بنایا ہے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن پاک ہے اللہ تعالی نے اس کے اس میں بڑی خومیاں رکھتی ہیں اور اس کے مختلف القاب اور نام دیے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر قرآن کو نور بتایا ہے یا علیم قرحان رادق ام اے لوگ سن لو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہانک اور دلید آ چکی ہے وہ انور مبینہ اور ہم نے نادل کیا ہے تمہارے پاس نور مبین واضح نور روشنی نور کہتے روشنی کو اس آیت نے اللہ رب العظمی نے قرآن پاک کو نور بتایا ہے اسی طرح سے اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العالمین نے کے اندر اس طرح کی اور آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نور قرار دیا ہے یہ قرآن پاک جو ہے اللہ رب العالمین نے کہی اس کو شفا قرار دیا ہے فرمایا وسیم لوگو ہم نے قرآن پاک تمہارے اوپر نازل کیا ہے اور اس کو ہم نے شفا بنایا ہے شفا شفا اِناس لوگوں کے لیے یہ شفا ہے ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اسی طرح سے اللہ رب آدمی نے پرانے پاک میں نور کو فویزہ اور ذکر قرار دیا ہے وہ بھی ذکر ایک دو قوم کے لیے نہیں الفرقان وقل نبی نسل قرفان علا ذکر اللہ اللہ نے قرار دیا ہے پوری کائنات اور پوری دنیا والوں کے ذکر ہے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہیں پرانے پاک کو اللہ کارہ نے ہودہ اور ہاتھی بتایا ہے قرآن پاک کی بڑی خوبیاں ہیں لیکن آج کے خطبے میں قرآن جو ہمارے لیے نور بن کر کے آیا ہے اسی پر کچھ گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرما رہے اور اپنے قرآن پاک پر جیسے ایمان لانے کے اللہ نے توفیق دیا ہے ایسے ہی اس کے پڑھنے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا کر دی اللہ رب العالمین نے پرانے پاپ کو نور لور کہتے ہیں روشنی کو روشنی کا کام کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں روشنی کا کام یہ ہوتا ہے کہ تاج ہر قسم کے خطرات اور پریشانیوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے راستے میں تاریخی ہے یہ آپ کو پتا نہیں کہاں کہیں کھچا ہے کہاں بجلی کا کمبھا لگا ہے کہاں کوئی مخلوق پیشی بھی, بھی ہے کوئی نقصان کے تحجیل موجود ہے عید پتھر ہے کہاں پڑے ہی؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتے ادھیرے میں آپ چلتے ہیں تو آپ کے پیر میں چم جاتے ہیں آپ کے سب سے ٹکر ہو جاتی ہے آپ کو نقصان پہنچتا ہے لیکن نور اگر روشنی چل رہی ہے اور زیادہ آپ کو مل جائے تو آپ اپنے آپ کو ہر خطرے والی چیز سے بچا لیتے ہیں قرآن پاک نور ہے یعنی سب سے بڑی چیز ہے قرآن پاک کے نور ہونے کا مطلب کہ انسان اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں چل کر کے جہنم کی آپ سے بچا لیتا ہے زرارت اور حمراہی سے بچا دیتا ہے اسی لیے اس پہ شہری نے امکان کی روایت نبی علیہ رابطہ کے موقع پر رشا فرمایا ابو گھر کے فارغ اللہ ہو को ہو تو آپ سیت کر رہے تھے وہ سیت کرتے یہ فرمایا یا ابا گھر ادھائی کرے ابو در! اے ابو دھن اپنے اندر تک ولہ پیدا کرو یہی تمام اسلام کی تمام خود چیزوں پر عمل کرنے کی بنیاد تکو اللہ نے بنایا ہے ارے کبھی تک اللہ اپنے اندر تکو پیدا کرو تمام چیزوں کا سر چشمہ ہے پھر آپ نے ساتھ رمایا وہ علئی کدے اور اے ابو گھر برابر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی سلاوت کرتے رہنا فعم نہ فلو یہ زمین پر تمہارے لئے سراوت قرآن نور کا کام دے گا اگر تم قرآن پاک کی برابر سراوت کرو گے علی کبھی تلاوت قرآن برابر قرآن پاک کی سراوت کرتے رہنا نا فعب نحول کا نور الف دنیا یہ دنیا میں تمہارے لئے نور اور روشنی کا کام دے گا ہے قرآن اور آخرت اللہ کا بھی سناں اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا دخیرہ ہوگا میرے بھائیوں اس حدیث کے اندر بھی نبی رہا نے قرآن پاک کو نور قرار دیا اور فرمایا کہ قرآن پاک کی گراوٹ نے تمہارے لیے دنیا میں نور اور روشنی کا کام دے گی حسان اور امام محمد بن نسر النوزی اور امام سبرالحمۃ اللہ لے اپنے موجود کبیر کے اندر نقل کرتے ہیں yeah. لیکن نبی علیہ صلاب و السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھی۔ مسجد نبوی کے اندر صاحب ایک رام موجود نبی ہیں نبی علیہ فراستان نکلے ابو شو الخضائی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ فراستان اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور آنے کے بعد صاحب ایک رام کو فرمایا صحاب ہو اب شروع اب شروع اب شروع تمہیں بشارت ہو تمہیں بشارت ہو تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے ابھی سکس خدو نا اللہ اللہ و رسول اللہ ارے تم تشہار اللہ وہ علی رسول اللہ کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے تم لوگ اس بات پر گواہی نہیں دیتے کہ اللہ چڑھاوا کوئی معمول نہیں ہے اور میں اللہ تعالی کا سچا رسول ہوں صحاب میں کا بنا یا رسول اللہ یو نہیں آپ کو عام بشر تھا میں سنائی ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اپ نے ساتھ فرمایا سن لو انہا, دا... انہا کتاب اللہ یاد رکھو انہا لا کتاب اللہ کر پڑھو اس پر کر پڑھو سی یا اللہ وترفو وترفو فی ابدہ وترفو بلو ورن سہ لو ابھا آپ نے ساتھ بنوایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کتاب یہ قرآن پاک تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے اس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے اور ایک کنارہ اللہ نے تم لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہے یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رسی قرار دی گئی آپ نے شاسرمایا نثر بہت اس پرانے پاک کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ اللہ رب اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں لیا ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پرانے پاک کا جو کنارہ ہے وہ تو کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے چھوٹنے والا نہیں ہے ضروری ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں جو پرانے پاک کا کنارہ ہے اس کو کٹبتی سے پکڑ لو چھوڑنا نہیں پھر آپ نے ساتھ روایا پرنگ بادھو ابا تمہارے ہاتھوں میں پرانے پاک کا جو حصہ کنارا تمہارے ہاتھوں میں جو ہے اگر اس کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو اپنے کاتوں سے دبا لیا تو یاد رکھو لن تبلو ورن تہلے کو بادھا نہ تو کبھی تم ہو ہوگے اور نہ تو کبھی تمہیں رات و برباد ہوگی میرے سائ یہ پران پاک نو ہے اللہ تعالیٰ کی رسی ہے اس رسی کو پکڑ لینے کے بعد آدمی نہ تو گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ تو آدمی ہی را کو برباد ہو سکتا ہے اسی لیے ضروری ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے مضبوطی سے اس کو تھان لے میرے بھائی جو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب رحمت ہی رحمت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھا ہے اس کتاب پر ایمان اس کی سرامت اس کے قسمیں سکھانے اس پر عمل کرنے ہی میں اللہ تعالیٰ نے امت کا عروج اور امت کی ترقی رکھی ہے اسی لیے نبی ریشوار صاحب فرماتے ہیں صحیح مسلم اے مسلمانوں یاد رکھو یہ قرآن سات ایک ایسی کتاب ہے جس جو اس کتاب کو مضبوطی سے سان لیتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی برکت سے اس کو دنیا میں عروج ادا کرتے ہیں اور جو قوم اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اور خار کر دیتے ہیں اس لیے جب تک مسلمانوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا قرآن پاک کو سیکھا قرآن پاک کو سکھایا قرآن پاک, پاک پر عمل کیا اور دنیا کے لوگوں کو قرآن پاک کی طرح بلایا اس وقت مسلمان بڑی عزت کی زندگی گزارے وہ نونے میں معذت کے مسلمان ہو کر اور تمخار ہوئے تار کے برآ ہو کر میرے یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب نور ہے ہدایت ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ رحمتوں کے مضول کا ذریعہ سبق پر جایا کرتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مصحف میں اور امام مسلم اپنی صحیح میں اور دیگر محتثیر نقل کرتے ہیں حضرت اعید ابن عدیر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں وہ ابن عدیر یہ بڑا بڑے اعلیٰ مرتبے کے صحابی ہیں ان کے بڑے مناسب اور بڑے فزائل بیان کیے گئے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے پھر ایک دن رات کے وقت تحقیق کی نماز پڑھ رہے تھے سورت البقرہ انہوں نے گراوت شروع کیا نماز کے اندر سورت البکرا بڑی اہم سورت نبی ہے ساتھ فرماتے ہیں اس راؤ دہارا اے میں مسلمانوں ایک اور سورت ہے دو کل ہیں ان کو بڑی پابندی سے کہا کرو ان کو سیکھو ان کو پڑھو ان کی تلاوت کرو اور ان کے حکام سے حاصل کرو نے. یہ دو کل دستی ہیں ایک سورت البرا ہے اور دوسرے سورے آنے والا ہے آپ نے ساتھ رمایا ان دونوں کی تلاوت کیا کرو نسیانے کان نہمات یہ تمہارے لیے بڑے خیر و برکت کا سبب بنے گی قیامت آمد کے دن جب ایک مرد موبل اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کے زندگی کے ایک ایک آمد اور زندگی کے ذرے سرے کا حساب ہوتا ہوگا آدمی پریشان کے عالم میں ہوگا نبی ریس راستہ میں سات بناتے ہیں ایسی حالت میں بہت بڑے بادل دور سے آ کے ہی نظر آئیں گے اور آنے کے بعد آدمی کے تائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے بکرا ہوگی اور دوسری سورت آلشمر ہوگی ندی فرماتے ہیں جس بندے کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہے تھے جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا تھا یہ دونوں سورتیں جب پہنچ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ اے بندہ مجھے چاہتا تھا ہم دونوں کو تیرا پیسی دلاوت کرتا تھا ہم دونوں کو سیکھتا تھا ہم دونوں پر عمل کرتا تھا نبی رہ تو استعمال یہ دونوں صورتیں اس وقت تک ہم ہاں سے نہیں کرے گی برابر اللہ تعالیٰ سے سفاط اور مسفرت کی دعا کرتی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہ جاؤ میں نے تم دونوں کے پہنے والے کے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جگ اس پر واجب قرار دے دیا جب تک اللہ تعالی یہ گڑے اعلان کر دے اب ان شاء یہ دونوں صورتیں اپنی جگہ سے ہٹنے والی نہیں ہیں لیکن سوص صدق سوص آج ہمارے حقانوں کا چکر ہے ٹی وی کا چکر ہے انٹرنیٹ کا چکر ہے یہ ساری بنائے ہمارے شیتانی چیزیں آ گئی ہیں اور آج صورت الزرا اور سورج آل عمران اور قرآن پاک کی سے ہم محروم ہو گئے ہیں نبی رہے فراستان کے صحابی وہ سی سنگھ محبت کس کا بیان کر رہا تھا البقرہ رات کو شروع پڑھنا شروع کیے تحجد کے لیے کھڑے ہوئے اور سورت البقرہ سے روز کرنا شروع کر دیا اچانک ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بادو میں سویا ہوا تھا اور اسی گھر کے اندر گھوڑا پکا ہوا تھا کہتے ہیں جب میں نے تلاوت شروع کی تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ اکبر یہ تلاوت قرآن کا مقام ہے اور تلاوت قرآن سے انسان کے گھر میں انسان کے محل میں انسان کے زندگی اور اس کے حل بیان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تناظر ہوتی ہے اللہ اکبر نبی رحماستان کے صحابی حضرت تو بن تحصیل تلاوت کر رہے ہیں نیت پان چکے ہیں بابو میں سچتا ہوا ہے اسی کمرے کے اندر بنا ہوا تھا اچانک کہتے ہیں سر ہمارا گھوڑا اچانک اچھلنے لگا فرسک میں تلاوت قرآن کھگڑا کر کے روک لیا خاموش ہو گیا کہ میرا گھوڑا کیوں اچھل رہا ہے کہتے اور میں تلاوت قرآن روک لیا فرسہ کنک گھوڑا بھی سکون کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد کہتے پھر میں نے سورج سے میں نے اگلی آرات کا شراوت شروع کیا جیسے شراوت شروع کیا تھوڑا الٹا جنک اچھلنے اور کودنے لگا تو فرسکت میں خاموش ہوا ہمارا گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا تین مرتبہ ایسے ہی کرتا رہا وہ ہمارے ساتھ کہتے میں نے بچے کو سوکھ کر کے کھینچ کر کے اپنے قریب کر لیا تاکہ میرا بچہ ذرا گھوڑے سے دور ہو جائے جب آخر میں میں نے جلدی سے رکھ پوری کی اور سلام پھیر کر کمرے کے اندر دیکھا تو کوئی چیز کمرے میں نظر نہ آئی میں باہر نکلا تو کہتے اللہ ہو میں نے باہر نکلا تو عجیب و قریب مندر دیکھا میں نے اپنے گھر کے سامنے دیکھا کہ ایک صاحبان ایک آدھا کرکے کا محل نظر آ رہا ہے جی ہاں جی ہاں متابی اللہ ہو سر مسا اور اس کے اندر پیٹ انتہا چمکتی روشن لائٹیں لگی ہوئی ہے اور اوپر کی طرف اور ایک کی طرف چلا جا رہا ہے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کتنا اوپر جاتا جاتے جاتے یہاں ویکٹس ہماری نگاہوں سے اوجھا ہو گیا کہتے ہیں میں نے رات گزار لی صبح نبی نب یہ حیدرآم کے پاس پہنچا میں نے پورا واقعہ بیان کیا میں نے کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں ایسا حادثہ ہوا میں نے و الفقرہ کی تناوت شروع کیا کہ چپ کی نماز کی نیت با سورت الفاتحہ ہاں ختم کیا سورت ال جیسے پڑھنا شروع کیا ہمارا گھوڑا اچھلنے لگا سکس تو سستہ کنس میں خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو گیا پھر دوبارہ میں نے پڑھا گھوڑا اچھلنے لگا سر تو سستہ کنس میں خاموش ہوا تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا تین متو ہمارے ساتھ رہتے ہوا آپ نے ایشا سنایا کر سلسلہ جاری رکھنا اس سلسلے کو ختم نہیں کرنا آئندہ بھی تحت کی نماز میں تم برابر تیراوت قرآن جاری رکھنا آپ اللہ یہ تو میں پڑھتا گا لیکن یہ بتائیں میں گھر کے باہر کی نکلا تو میں نے دیکھا کہ شان محل ہے اب مسافی اور اس کے اندر لائٹ لگی ہے چرا چل رہے ہیں اور بہت بڑا محل ہمارے گھر کے سامنے سے اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا ہے آج ہمارے اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہنے لگے یا رکھو اللہ میں تو خبر دیا کر دیا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز تھی آپ میرے ساتھ میں یاد رکھو سعودی کا تم بہترین آباد میں جب سورت البرا کی تلاوت شروع کیا تو لاک کی تعداد میں اور رحمت کے فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے. بالکل منعقدہ وہ لا ترا کے رحمت کے فرشتے سے تمہاری آواز سننے کے لیے اور تمہاری کرا سننے کے لیے گھر میں آئے تمہارے گھر میں حاضر ہوئے تھے رحمت کے فرشتوں کا نبول ہے شکیلا کا نبول ہے گھر میں رحمت کے فرشتے کپڑے میں رحمت کے فرشتے رحمت ہی رحمت ہے نے ایسا سنایا لو کرا تھا علیہ لا اگر تم تلاوت قرآن کر دیتے تو اللہ کی قسم کسم نہ علیہ اگر تم فجر تک کرتے رہتے اور صبح تک کراوت قرآن کا سلسلہ جاری رکھتے تو سارے رحمت کے فرشتے تمہارے گھر کو پھیر کر کے کھڑے اور تمہاری تلاوت قرآن سنتے رہتے لا کے لوگ اپنی آپ سے رحمت کے فرشتے دیکھ لیتے اوسل فرشتے نہ ہوتے لیکن آج ہمارے گھروں میں جب سارے شیتانی ٹیمیں آ گئی ہم بچ کی نماز بھی پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا یہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے ہم محروم ہو گئے میرے بھائی اللہ رحمت ہے آج ہمارے پاس شیتانوں کے انڈے ہو گئے ہو گئے شیتان میاں بیٹی میں لڑائی باغ بیٹے پہ لڑائی سات میں لڑائی پورے گھر میں نہو سٹ چکی ہے اور شیتان آ چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے جو نو چلانا تھا قرآن کی جو چراوت ہے وہ آباد کرنا تھا کرنے کی توسیفے کوئی نہیں وقفا وسلام اللہ عمادہ میرے خیر قرآن کا پڑھو تلاوت کرو سیکھو اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ اولاد کو قرآن پڑھاؤ حضرت ابو ہے رضی اللہ ہو عنہ حدیث ہر ہے کہتے ہیں کہ نبی رہا قیامت بھی خشر کے میدان جہاں نفسا نفسی کا آلم ہوگا قرآن پاک ایک مرد کی شکل میں آئے گا ایک شخص کے پاس جو قرآن پڑھتا تھا قرآن سیکھتا تھا قرآن کی برابر تلاوت کرتا تھا ان کے پاس وہ ایک آدمی ہسے کے میدان میں آئے گا آپ ایک بات کہے گا ہلکا رے کونی ہم کو تم پہچانتے ہو میں کون ہوں وہ آدمی کہتا ہے میں زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا آپ کو کے میدان میں اپنے پریشانی میں ہمیں کسی کے پہچاننے کی اس وقت سوچ بوجھ ہماری ختم ہو چکی ہے میں نہیں پہچان سکتا کہ آپ ہیں کہتا ہے ہلکا رے e ہمیں تم پہچانتے نہیں ہم یہ کہتے لا میں آپ کو نہیں پہچانتا تو پناہ جو انسانی شکل میں آیا ہے وہ کہتا ہے ان ندی کل تو اس شیرو اس شیرو نہیں رہتا تھا وہ اس میں رہا تھا آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں میں وہی قرآن ہوں جو رات میں آپ کو نیٹ سے ہٹا کر کے تلاوت میں لگا رکھتا تھا میں وہی قرآن ہوں اللہ کی کتاب میں وہی ہوں کہ کن تو ادن نبی کن تو رات میں تمہیں بےگار کر کے ادا کر کے بلاوت میں مجبور کر دیتا تھا ہوا چرا اور میں وہی میں وہی قرآن ہوں جو تمہیں عمل کرنے کی عمل کرنے پر آمادہ کرتا تھا دن میں طرح طرح کی مسقطے کرے اٹھانے کے باوجود ہم پر تم عمل کرتے تھے اور یہ بھی یاد رکھ لو اے ہمارے پڑھنے والے اور اے ہمارے صلاحت کرنے والے ار یو ماں پل تاجری نیو تاجر ہی تجارت ہی آج دنیا میں ہر انسان جو چیز اپنا آتا تھا آج وہ چیز آگے آگے ہوگی جی اور بندہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا لیکن ایک اس نے دیکھ سن لے میں نے دنیا میں تو نے مجھ کو کہا مجھ پر عمل کیا مجھ کو نے سیکھا تھا اور مجھے راوت کرنا تھا اس لیے آج میں چہرے آگے آگے ہوں گا اور تو میرے پیچھے پیچھے چلے گا انہ تارا سر کو ہر کس سے نواز دے آج میں آگے ہوں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا پھر اس کے بعد نبی رہساسراتے ہیں ازمول کبھی ابھی نہیں وہی سنار ہی پھر اسے تو کے لے کر دیے جائیں گے ایک ہوگا پائے ہاتھ پکڑا جائے گا جس میں لکھا ہوگا کہ اب تجھے تنی, تجھے آخر کا بادشاہ بنا دیا جا رہا ہے آج تو, آج کا تو بادشاہ ہوگا وہ فل جب نہیں اور پائے ہاتھ تجھے لے دیا جائے گا اس میں یہ ہوگا وہ فل جب نہیں آج تجھے جو ماشا اور آج تجھے جو جنت لی رہی ہے وہ جنت الخلد ہے کبھی پڑنے والی اور ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے بعد نبی رسامات قسم کا ایک تاج ہوگا بہترین کا تاج جس کا نام ہوگا تاج القار اس سب کا کہ تمام اولین مراخری تمام سونا اولین مرافری جیسے میدان میں موجود ہوں گے اور اس آدمی کو سب کے سامنے لا کر کے ایسے تاج المکان ایک تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا اور اس تاج کا نام ہوگا تاج المکان کہا جائے گا آج اس کی تاج پوشی کی جا رہی ہے آج اس کو تاج پہنانا جا رہا ہے اچہرۃ اللہ نے تاج عطا کیا ہے آج اس کی تاج پوشی ہوگی کیا یہ قرآن کو پڑھتا تھا اور قرآن کو سیکھتا تھا نبی ہم ہیں جب اس کو ملے ایک دوسرا مارے ہاتھ میں ہتھی کا میدان کے تاج پوشی کر دی گئی پھر اس کے بعد وہ اب اس پہ آدمی اسے پہ پڑھنے والے کے ماں کو بلایا جائے گا اور اس کے باپ کو بلایا جائے گا ماں باپ مہنگے اور پیٹے کے سامنے کا کھڑے کر دیے جائیں گے تو ماں نبی حیدر شاپ سر ہو روپسان دا ہو اے اے اے وما تو نہ دنیا وہ معافی ہاں دونوں ماں سامنے کھڑا کر کے گیا پورے ماں باپ نے کبھی سوچا بھی نہیں اللہ اور یہ جوڑے ہمیں ہمارے کس نے ہمارے کی, کی بنا پر پہنا جا رہے ہیں جواب دیا جائے گا اللہ پر تعلیم والا دے کو تم نے روپیہ نماز تو کی ہے وہ تجھے جنگ ملے گی لیکن یہ جوڑا حساب میدان میں کا جو پہنائے جا رہے ہیں یہ پیچھے بھی مل رہے ہیں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا تھا اس بچے کے قرآن پڑھنے کی برکت ہے یہ ماں باپ کو یہ ساج بتا یہ لباس ادا کیے جا رہے ہیں میرے بھائی اپنی اولاد کو قرآن پڑھواؤ اپنی اولاد کی درست کر کرو وہ قرآن پڑے قرآن سیکھیں قرآن سمجھ تجدید طرح پڑھے ترجمہ پڑھیں تفصیل سیکھیں ماں باپ کو بڑا اونچا مقام ہے پھر اس کے بعد میں بھی رہ کر سامنے ساتھ رواتے ہیں ماں باپ کی بیٹے کو کہا جاتا ہے قرآن پڑھنے والے کو اقلاع ورزش تم قرآن پڑھو اور یہ جنت کی سیڑھیاں قرآن پڑھ رہے تھے آخری آیت قرآن کی جہاں تیری ختم ہوگی وہی تجھے جنت کا وہی تجھے تیری جنت کو گی تو میرے اولاد کی بھی فکر کرو اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ الحمد للہ یہاں اوقات کی تعبیر سے تمام اکثر و بیشتر مساجد میں ہر علاقے میں لیے قرآن پڑھانے کا تجویز کے ساتھ قرآن سکھانے کا حکومت انتظام کرتی ہے صرف کہ ہمارے بچے قرآن سے تعلق رکھیں آپ قرآن سیکھیں اور قرآن سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا دنیا میں اتنی ہی عزت اتنی ہی قوت و طاقت اللہ تعالی ہمیں ادا کریں گے ارحال ہم تمام بھائیوں کا رشتہ قرآن سے جوڑ دے ہم تمام بھائیوں کو اے سچا سچا مسلمان سنا دے قرآن سیکھنے والا قرآن سکھانے والا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھانے والا اور قرآن عمل کرنے والا سنا دے ادھار عال ہم نے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقبوض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے بما رو قل لها تعالى شفاة كلية كافرها مولي بك وقل لها تعالى هداية خنراته اللهم اكبر للأمينين والأمينان والمسلمين والمسلمان عباد الله رهبكم الله إن الله الأمر بالأدل والإحسان وإيساء بالقرمان وينهى عن الفهشاء والمنكر والبكر يعدكم لعلكم تبكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر Vielen okay. Dank. Okay.